احتکاف میں احتکاف میں, کو میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں نیز مریض شفایاب ہونے کے بعد اس کا احتکاف اس کے اس احتکاف کو جاری رکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھیے جب مریض پر دل کا دورہ پڑا اب ظاہر ہے کہ اس کو دوا پلانی پڑے گی وہی صورت جو پہلے ہم نے بتائی ان کا بھی روزہ ٹوٹ گیا اور جو لوگ اعتکاف سے باہر نکل کر گئے ان کو چاہیے تھا کہ غیر موتکف کو وہ بھیجتے غیر موتکف جو ہے اس کو وہ بھیجتے لہذا ان کا بھی احتکاف ٹوٹ جائے گا جو اسے اسپتال لے کر گئے ایسی صورت میں وہ کسی غیر موتکف کو بلا کر یہ کہتے کہ آپ اس کو اسپتال میں لے جائیں تیسرا سوال مسجد میں برتن دھونا مسجد کا پانی بہار لے جانے کا شرن کیا حکم ہے جبکہ منع کرنے پر لڑائی جھگڑے کا خطرہ مسجد میں جہاں ودو کیا جاتا ہے برتن دھونا کوئی اور سلسلہ کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام آدمی کے لیے تو ناجائز موتقف اگر ہے باہر کوئی ایسا انتظام انسرام نہیں اس تک کو تو اجازت دی جا سکتی لیکن عام جیسے بازار کی مسجد ہے جیسے یہ مسجد یہ ہماری مسجد اومن یہاں لوگ آن کر پانی بھر لیتے یا برتن ہوتے ہیں مسجد کمیٹی ان کو منع کر اگر وہ جھگڑے پر آمادہ ہوں تو آپ جھگڑا مت کریں انہیں مسئلہ بتا دیں کہ مسئلہ کیا ہے اب اگر وہ نہیں مانتے تو وہ گناہگار ہوں گے آپ گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے کسی کا سر مت پھاڑیے جگڑا مت کیجیے گرے مت پکڑی خبر بار ہم نکل نہیں دیں گے مسجد کا پانی بار مسئلہ بتا دو اس کو اب وہ بھرے گا وہ گناہگار ہوگا آپ کی جان چھوٹ گئی